فَلَا وفا لَهُمْ فلاں اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الجنایات شروع کی تھی بھائی میں نے بتلایا تھا جنایت وہ جرم ہے وہ نقصان ہے جو نفس میں یا اعضاء میں کیا جائے انسان کے بھائی یعنی کسی کو قتل کیا یا ہاتھ پاؤں کاٹا وغیرہ بھائی اور پھر صاحب قزوری نے آپ کو بتلایا کہ قتل پانچ قسم پر ہے یعنی وہ قتل جن کے ساتھ شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں اول قتل عمد ہے ثانی قتل شبِ عمد ہے ثالث قتل خطا ہے رابع قتل قائم مقام خطا ہے یا شب خطا کہہ لیں اور خامس کیا ہے قتل بھی سبب ہے مانا اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ وہ احکام جو قتل سے متعلق ہیں وہ بھی پانچ ہیں بھائی احساس ہے دیت ہے کفارہ ہے حیرمان میراث ہے اور اسم اس یعنی گناہ ہے بھائی گناہ بھئی. جی. پھر اس کے بعد میں نے ایک ضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ حیرمان میراث وہاں آئے گا جب کہ بارش کس کو قتل کرے مورث کو اور اس قتل کی وجہ سے قصاص یا کفارہ آتا ہو سمجھ میں آئے بھائی فیساس یا اور قصاص کس میں آتا تھا قتل عمد کے اندر بھائی اور کفارہ کس میں آتا ہے شبھے عمد میں قتل خطا میں اور جاری مجرے کے اندر ان تین میں کفارہ آتا ہے اور یہ ضابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اگر قاتل اور مقتول میں تعلق ہو ملکیت والا یا تعلق ہو ولادت والا تو اس صورت میں خاص نہیں لیا جائے گا بھائی یا آسان لفظوں میں یوں کہے اگر اصول میں سے اب کوئی قتل کرے اپنے فروع کو یعنی باپ دادا وغیرہ یا ماں نانی دادی وغیرہ میں سے کوئی اگر اپنی اولاد کو قتل کرے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا ہاں اگر اولاد میں سے کوئی اپنے اصول کو قتل کرے پھر قصاص لیا جائے گا اور اسی طرح آقا اگر مالک یعنی مالک اپنے مملوک کو قتل کرے پھر بھی فساد نہیں لیا جائے گا ہاں مملوک اگر مالک کو قتل کرتا ہے پھر کیا کیا جائے گا فیساد لیا جائے گا اور یہ قانون بھی آپ نے پڑھا تھا کہ فساد صرف اسلحے کے ساتھ لیا جائے گا بھائی کس کے ذریعے لیا جائے گا اسلحے کے ذریعے لیا جائے گا جبکہ امام شاقی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے مقتول کو قتل کیا تھا قاتل نے اس کو بھی اسی طریقے پر قتل کیا جائے گا لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے حدیث میں آیا ہے حضوص و وسلم فرماتے ہیں لا لاقو اللہ بس سیف نہیں ہے مگر کس کے ذریعے تلوار کے ذریعے مراد اسلحہ ہے بھائی خصلے ہی سے لیا جائے گا اس سے ایک اور بات کا آپ کو پتا چل گیا بھائی یہ معلوم ہوا خانسی خلاف شارا ہے بھئی. خانسی کیا ہے ہے خلاف تو باپ اگر اپنے بیٹے کو یا اولاد کو قتل کرے تو قصاص نہیں آئے گا قصاص نہیں بھائی البتہ دیت آئے گی بھائی اسی طرح آقادی اگر اپنے غلام کو قتل کرے تو قصاص نہیں آئے گا البتہ کیا ہوگا دیت, دیت, دیت, دیت نہیں بھائی کفارہ آئے گا کفارا بھئی. جی اب آگے دیکھیے کہتے ہیں وہ عیدا خطی المکات ابو آمد صلاح وارث القاط یاد رکھیے مخاطب کسے کہتے ہیں بھائی وہ غلام جسے آخا نے کہہ دیا کہ اتنا مال مان لے آؤ تو تم آزاد ہو یہ مخاطب کہلاتا ہے آپ یہ جو آبد مکاتب ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے آخا اس سے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر آخا کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اب ایک مکاتب تھا اسے کسی نے قتل کر دیا بھائی قتل کر دیا تو اب دو صورتیں ہیں جب اسے قتل کیا گیا تو وہ اتنا مال اس نے چھوڑا جس کے ذریعے وہ بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا اتنا مال اس نے نہیں چھوڑا ہوگا جس سے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکے مثلاً آخا نے کہا تھا مجھے پانچ لاکھ روپے لا کر دوست تم آزاد ہو اب یہ جب مقادب قتل کیا گیا تو اس کے پاس دو صورتیں ہیں یا پانچ لاکھ روپے جمع کر چکا ہوگا ابھی آقا کو نہیں دیے اس سے پہلے کیا کر دیا گیا قتل یا پانچ لاکھ ابھی اس نے جمع ہی نہیں کیے تو اگر اس کو قتل کر دیا گیا اور اس نے ابھی اتنے پیسے جمع نہیں کیے تھے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں یہ معلوم ہو ابھی بھی غلام ہے جب غلام ہے تو اس سورت میں اس کا حساب کون لے گا آقا لے گا کون لے گا آقا لے گا سورت سمجھ میں آگئے گئی بھائی اور اگر اس نے اتنا مال چھوڑا جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن ابھی ادائیگی کی نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا اور آقا کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث بھی موجود ہے مکاتب جس نے ابھی پیسے جمع نہیں کیے تھے پورے یہ مارا جائے تو پھر اس کے سارے پیسے آقا کو ملیں گے مکاتب پیسے جمع کر رہا تھا لیکن ابھی پانچ لاکھ پورے نہیں ہوئے اس سے کم ہے اس کو کسی نے قتل کر دیا تو جب پیسے پورے ہی نہیں ہے ابھی تب تو معلوم ہو یہ غلام ہی مرا ہے اور جب غلام مرا ہے تو غلام کا تو سارا کچھ کس کا ہے آقا کا تو یہ آقا کو مل جائے گی اس کس سارے پیسے سورا سمجھ میں آ گئی اور اس کا کوئی اور وارث ہے یا وارث نہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جب یہ غلام ہے تو پھر تو سارا کس کو ملے گا آقا کو وارثوں کو نہیں لیکن اگر پیسے پورے چھوڑ کر مرا ہے اور اس کا کوئی اور وارث بھی ہے اب یہاں دو استعمال ہو گئے معلوم نہیں اب اسے کیا شمار کریں آزاد شمار کریں کیونکہ پیسے تو اس نے پورے چھوڑے ہیں جس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے پوری پوری تو اگر اسے آزاد شمار کریں تو پھر تو اس کی میراث کس کو ملنی چاہیے وارثوں کو گئی اس کو ملنے چاہیے معلوم ہو اس کا ولی وہ وارث ہوگا وہ خصاص لے گا جس کو میراث مل رہی ہے وارث ہے ولی ہے تو وہی کیا کرے گا بھی لے گا اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اگرچہ پیسے تو جمع ہو چکے ہیں لیکن اس نے ادائیگی تو نہیں کی ابھی تک جب ادائیگی ابھی تک نہیں کی تو یہ ہے کیا غلام جب یہ غلام ہے تو غلام کا خصاص کون لیا کرتا ہے آقا تو یہاں دو جہتیں آ گئی مانا نا. ایک مقاتب کو قتل کیا گیا اس نے پورے پیسے بھی چھوڑے ہیں اور ایک اس کا کوئی وارث بھی ہے اور آقا بھی ہے اب اگر پورے پیسوں کی طرف نظر کی جائے تو یہ کیا معلوم ہوتا ہے yeah. یہ آزاد مارا ہے sure. اور جب آزاد مارا ہے تو قتل تو خاص کا ولی کون ہوگا وارث <ierzetaogle> <us Foreign Hassan> <Sarsebles Integr Nations> لیکن اگر دیکھا جائے تو اس نے تو ابھی ادائیگی نہیں کی تو یہ غلام ہے تو قصاص کا ولی کون آقا لہذا آپ چونکہ بات یقینی نہیں قطعی نہیں ہے کہ مستحق کون ہے اس کا لہذا اس صورت میں قصاص نہیں آئے گا بھائی کیونکہ اختلاف آ گیا ہمارا آزاد شمار کریں یا غلام شمار کریں صحابہ کے زمانے سے اس میں اختلاف ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو آزاد شمار کیا جائے تو قصاص کا ولی کس کو ہونا چاہیے اور اگر غلام شمار کیا جائے تو قصاص کا ولی کس کو ہونا چاہیے تو دونوں جہتیں آ رہی ہیں اختلاف آ گیا مارانا کون مستحق ہے قصاص کا لہذا اس صورت کے اندر اب قصاص نہیں آئے گا بھائی چاہے دونوں اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں آخا بھی کہتا ہے قصاص لیں گے ہم وارث بھی کہتے ہیں قصاص لیں گے پھر بھی قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ سبب اشتقاف میں کیا آ گیا ہے اختلاف آ گیا سورت سب کو سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے یہ دو مسئلے ہیں دونوں اکٹھی دونوں صورتیں ذکر کریں گے بھائی پہلی سورت وہ عراق و جب قتل کر دیا گیا مقاتب کو آمدن جان بوجھ کر ولسل مولا <الْمَوْلَى> اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے علاوہ کس کے موسیقی. اس کے مولا یعنی آقا کے علاوہ اور کوئی وارث بھی نہیں ہے اور کوئی وارث ہی نہیں ہے آپ کو کساس کون لے گا آقا ہی لے گا کساس کا حق ہے انلم اگر اس نے وفا کہتے ہیں اے ادائیگی یعنی اتنا مال نہ چھوڑا ہو جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکے اگر اتنا مال اس نے نہیں چھوڑا جس کے ذریعے کیا کی جا سکے ادائیگی کی جا سکے تو جب اتنا مال نہیں چھوڑا پھر تو یقینی طور پر یہ کیا مرا ہے غلامی مرا ہے جب غلام مرا ہے تو غلام کا ولی کون ہے آقا تو کہتے ہیں فلاح القی تو آقا کے لیے قیساس ہوگا علم یا ترک اگر اس مقاتب نے مال ادائیگی نہ چھوڑا ہو وہ ان تارہ کا اور اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے وہ وارث غیر اور اس کا وارث آقا کے علاوہ بھی ہے آقا بھی موجود اور اس کے علاوہ کوئی وارث بھی موجود اور اس نے اتنا مال بھی چھوڑا ہے فلا خاصم تو ان کے لیے خاص ان میں سے کوئی بھی نہیں لے گا بھائی وہی اگر کہ وہ وارث جمع ہو جائے آقا کے ساتھ کیونکہ سبب استحقاق میں کیا آ گیا اختلاف کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے مال اس نے چھوڑا ہے اسے آزاد شمار کیا جانا چاہیے اور وارث کون ہونا چاہیے خاص کا ولی کون ہونا چاہیے واری دوسری دیکھا جائے ادائیگی تو ابھی بھی نہیں کی تو قتل اقساس کا ولی کسے ہونا چاہیے آخا کو تو اختلاف آ گیا تو لہٰذا ایک کو بھی ترجیح نہیں دے سکتے لہذا اب کے ساتھ نہیں دیا جائے گا سورت سب کو سمجھ میں آگئی گئی و عیدا قطیلا عبد الرحن سورت مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز رحن رکھوا میں نے اپنا غلام آپ کے پاس بطور رحن کے رکھوا دیا اس آبد مرہون کو کسی نے قتل کر دیا تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ کون راہین لے گا یا مرتحین لے گا کہتے ہیں نہیں بھائی صرف راہین ہو تو بھی احساس نہیں لے سکتا مرتحین ہو تو وہ بھی اطاس مرتہن تو اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے اس کے پاس تو یہ غلام صرف کس طور پر تھا رہن کے طور پر تھا بھائی اور راہم کے ساتھ نہیں لے سکتا کیونکہ اس غلام کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا مرتہین کا حق وابستہ ہو چکا ہے اس نے اگر اس کا قرضہ وصول نہ ہو تو وہ اس کے ذریعے کیا کرے گا اپنے قرضے کو وصول کرے گا سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو لہٰذا جب عبد مرہون کو کوئی قتل کر دے قتل عمد تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی قصاص نہیں لے سکتا ہاں اس وقت قصاص لے سکتے ہیں جب دونوں جمع ہو جائیں جب دونوں کیا ہو جائیں جمع ہو جائیں دونوں مل جائیں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں قصاص لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عزا پتیلہ عبد الرحنی جب قتل کیا جائے رہن کے غلام کو تو لا يجب القصاص لاجیب علاسبت لا القصا ثابت نہیں ہوگا بھائی جہاں بھی قصاص قساس واجب یا یجب کا اللہ رہا ہے میں اس کا کیا مانا کر رہا ہوں ثابت اس لیے کہ قصاص واجب نہیں ہوتا ہمارا نا ثابت ہوتا ہے قصاص واجب ہے مقتول کے اولیاء معاف کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو اگر واجب ہوتا وہ معاف کر سکتے ہیں گسلا کر سکتے ہیں یا نہیں بدلے میں مال لے لیں معلوم ہوا قصاص واجب نہیں ہے بلکہ ثابت ہے تو کہتے ہیں لا یجب القصاص تو قصاص ثابت نہیں ہوگا راہین ول مرتہین یہاں تک اکٹھے ہو جائے راہین اور مرتہین ومن جا رہا رجولن صورت سورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کو زخمی کر دیا اور یہ جو زخمی شخص ہے یہ زخم لگنے کے بعد سے مسلسل بیمار ہے بھائی اور پھر کافی عرصے کے بعد اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا پر زخم ٹھیک نہیں ہوا بھائی اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا تو کہتے ہیں اس سورت میں احساس لیا جائے گا کیونکہ اس کی موت کس سے ہوئی ہے دوسرے نے جان بوجھ کر اسے زخم لگایا تھا اسے زخمی کیا تھا تلوار ماری یا کوئی اور چیز تو اگرچہ فوری طور پر تو وہ نہیں مارا لیکن اسی زخم کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد وہ زخم خراب رہا بیمار رہا بستر پڑی رہا اور اسی زخم سے مر گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اسی نے اس کو کیا کیا ہے قتل کیا جب قتل کیا جان بوجھ کر تلوار سے تو اب کیا لیا جائے گا قاتل سے یہ معنی وہ من جہارا جلن آمدن اور جس نے زخمی کیا کسی آدمی کو جان بوجھ کر پلم یزل صاحب فراش وہ ہمیشہ صاحب فراش رہا یعنی بستر پر ہی رہا صاحب فراش فراش کسے کہتے ہیں بستر کو بچھونے کو صاحب فراش رہا یعنی بستر پر ہی وہ رہا بستر پر ہی لیٹا رہا لم یژل کا معنی ہے ہمیشہ تو اس کے بعد ہمیں شاہ زیر صاحب فراش ہی رہا ماتا تا مات یہاں تک وہ مر گیا فعليه القصاص تو اس قاتل پر کیا ہے قصاص ہے و من قطع يد رجل نام دم من المفصل مفصل می پر فتحہ فا پر کسرہ پڑھنا بھائی مفصل کوتیعت يدهو بھئی جس طرح نقص کے اندر قصاص ہوتا ہے اسی طرح اضا کے اندر بھی قصاص آئے گا اگر ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کو کاٹتا ہے تو اس کاٹنے والے کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جائے گا قصاص میں کاٹا جائے گا سونے جیسے نقص میں قصاص ہے اسی طرح آزاد میں بھی قصاص لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ برابری ممکن ہو ایسا زخم اس نے لگایا ہے جس میں برابری ہو سکتی ہے تو جتنا اس کو زخم لگایا ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی کیا, کیا جائے گا زخم اگر برابری ممکن نہیں تو وہاں قصاص نہیں آئے گا بھائی تفصیل چیز آگے آ جائے گی مال وغیرہ دینا پڑے گا بات صورتوں میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اب دیکھو ایک شخص دوسرے کا ہاتھ کاٹتا ہے تو قصاص آئے گا لیکن شرط یہ ہے ہاتھ اس نے جوڑ سے کاٹا ہو مسن بھائی کہاں سے یہ جو کلائی جہاں آگے ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہاں سے اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو کاٹنے والے کے ہاتھ کو بھی ساخ میں کیا کیا جائے گا یہیں سے کاٹا کیونکہ برابری ہے بھائی اس کا بھی ہاتھ گیا اس کا بھی ہاتھ گیا کسی نے ایک کہا کوہنی سے کاٹا جوڑ سے مارانا تو جس نے یہ جرم کیا اس کے بھی ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے گا کوہنی سے کیونکہ یہاں بھی برابری ہے تو جہاں برابری ممکن ہو وہاں پر خیساس آئے گا جہاں پر برابری ممکن نہیں وہاں خیساس نہیں آئے گا بلکہ وہاں پر ارش آئے گا بھائی پورے نفس کے اندر جو مال بدلے کے طور پر دیا جاتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے اور رو کے, دی... کے بدلے کے طور پر جو مال دیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ارش بھائی آگے ذکر آ جائے گا ارش لہذا ایک آدمی دوسرے کے ہاتھ کو مارانا ادھر درمیان میں کلائی کے درمیان میں سے کاٹ دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو یاد رکھ رکھیے خاص نہیں آئے گا کیونکہ یہاں برابری ممکن نہیں یہاں اس نے اس کی ہڈی توڑی ہے اور آئیں گی ہی اسی کے برابر ہم ہڈی توڑیں یہ ممکن ہے نہیں بھائی ضرور کچھ کمی بیشی ہوگی تو یہ زابطہ ایک یاد رکھنا آگے صاحب قدوری بھی ذکر کریں گے کہیں گے کہ ہڈی کے اندر قصاص نہیں جہاں دوسرے کی ہڈی توڑی گئی ہے وہاں پر خیساس اس لیے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جوڑ سے اگر کسی نے کاٹا بئی تو پھر اس صورت میں قصاص آئے گا ہڈی کو توڑا تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں آئے گا ہاں ہڈی میں پھر دانت کے اندر قصاص ہے مالکانا دانت میں اچھا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو دانت کے اندر البتہ साथ آئے گا ہمارا نا خیساس بھائی دانت ایک شخص نے دوسرے کا توڑ دیا یا نکال دیا تو اس مجرم کے بھی دانت کو کیا کیا جائے گا خاص میں نکالا جائے گا بھائی اور یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی سورہ معدہ میں ہے وہ قطع نہ اور فرض کر دیا یہ لکھ دیا ہم نے ان پر تورات میں بھائی یا آ آ آ آ اپنی آیتوں کے اندر لکھ دیا فرض کر دیا کیا فرض کیا کہ انن نفس بل نفسی نفس کے بدلے نفس ہے یعنی جان کے بدلے جان ہے وال آئین بل آئینی اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے وال انف بل اور ناک کے بدلے ناک ول ازون اور کان کے بدلے آمد کان آمد ہے وہ سن اور دانت کے بدلے آمد دانت ول جا اور زخموں میں کے ساتھ یہ ہم نے ان پر فرق کر دیے لکھ دیا بھائی سمجھ میں آیا تو ہڈی کے اندر خاص نہیں ہے صرف دانت میں ہے اور وہ بھی کس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے سن سن دانت کے بدلے دانت ہے بھائی تو کہتے ہیں بھائی وہ منقطع نام تنگ مینل مفت لی خود یات ہو اور جس نے کاٹ دیا کسی آدمی کے ہاتھ کو جان بوجھ کر مینل مف جوڑ سے مفصل کہتے ہیں جوڑ کو جوڑ سے کاٹ دیا خود یات ہو تو کاٹا جائے گا اس کا اس شخص کے ہاتھ کو بھی وہ کداری کر ری جلو مارینل اور اسی طرح ٹانگ ہے وہ مارین انفی اور انت کہتے ہیں ناک کو مارن کہتے ہیں نرم حصہ بھائی نرم حصہ اور اسی طرح ٹانگ ہے وہ مارین اور ناک کا نرم حصہ ہے ول ازون اور کان ہے بھائی یعنی کس نے کسی کی ٹانگ کاٹی جوڑ سے تو اس کاٹنے والے کی بھی ٹانگ کاٹی جائے گی کسی کے ناک کا نرم حصہ کاٹا تو اس کے بھی کاٹا جائے گا بھائی دیکھو ناک پر اگر آپ ہاتھ لگائے دیکھیں بھائی اگلا حصہ نرم ہے اس میں ہڈی نہیں لیکن وقت تک پہنچے ہیں تو ہڈی ہے بھائی سمجھ میں آیا تو جو ہڈی جہاں سے شروع ہو گئی وہاں سے پھر اگر ہڈی ٹوٹی ہے پھر کے ساتھ نہیں برابری نہیں ہو سکتی ہاں ہڈی سے اگلا حصہ کاٹا ہے تو اس مجرم کی بھی ناک کو کیا کیا جائے گا کاٹا جائے گا سمجھ میں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں والانف انفی ناک کے بدلے ناک ہے بھائی تو مارین کا مانا وہ نرم حصہ ناک کا وہ مارین اور ناک کے نرم حصے میں ول اور اسی طرح کیا ہے کان ہے بھائی ومن ضرب عین رجل رین فلا قصاص علیہ اور جس نے مارا کسی شخص کی آنکھ پر پس اسے نکال دیا اکھاڑ دیا فلا کے ساتھ تو اس پر خاص نہیں جس نے کسی آنکھ کی آنکھ پر مار کر آنکھ نکال دی تو کہتے صاحب قزوری آپ کو بتلا رہے اس صورت میں خاص نہیں آئے گا بھائی اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی کہ قرآن میں تو اللہ کیا فرماتے ہیں وہ لائیں نہ بل آنکھ کے بدلے آنکھ ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے تو یاد رکھنا یہ اس صورت میں آنکھ کے بدلے آنکھ ہے جب کوئی دوسرے کی آنکھ پھوڑ دے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو آنکھ پھوڑنا اور ہے آنکھ کا نکالنا اور ہے بھائی فرق سمجھ میں آیا تو یہاں ذکر ہو رہا ہے آنکھ کے نکالنے کا بھئی آنکھ پھوڑ دی ایک نے تو دوسرے کی بھی آنکھ کو پھوڑا جائے گا آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی لیکن اگر ایک نے دوسرے کی آنکھ ضرب لگا کر نکال دی تو یہاں پر مماثلت ممکن نہیں ہے لہذا اب یہاں پر فیصاد نہیں ہوگا تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں صاحب فدوری کہ وہ منظارہ بآین راج الن اور جس نے مارا کسی شخص کی آنکھ کو فقل آ فقلاحا پس اسے اکھاڑ دیا یعنی نکال دیا فلاں آلے ہی تو اس پر خیسا نہیں کیونکہ یہاں برابری نہیں ہو سکتی بھائی فہم کان انس پس اگر آنکھ تو اگر آنکھ کائم تھی بازا اور اس کی روشنی چلی گئی یعنی بینائی چلی گئی فال ہی تو اب اس پر کیا واجب ہے قصاص واجب ہے کوشما لہول میر آتو کا معنی گرم کرنا بھائی گرم کیا جائے گا لہو اس کے لیے المیر مرآت کہتے ہیں آئینے کو آئینے کو تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا آئینے کو گرم کیا جائے گا بھائی مرآت سے مراد آئینہ نہیں ہے آئینے جیسا چمکدار لوہا مراد ہے کیونکہ آئینہ تو گرم ہوگا فوراً ٹوٹ جائے گا بھائی تو مراد کیا ہے آئینے کی طرح چمکدار لوہا بھائی اسے خوب گرم کیا جائے گا بھائی اور پھر آنکھ کے سامنے لائیں گے تو ایک دم اس کی روشنی سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں توفما <تصفح> لہول میر تو گرم کیا جائے گا اس کے لیے آئینے کو وہ جال والا وجہ ہی اور رکھا جائے گا اس کے چہرے پر قتنن قتن کہتے ہیں روئی کو رس کا معنی ہے تر گیلی اور رکھا جائے گا اس کے چہرے پر گیلی روئی کو وہ تو کا بلو آئین اور مقابل کیا جائے گا اس کی آنکھ کو آئینے کے اس کی آنکھ کو کس کے سامنے لے آئیں گے آئینے کے سامنے لے آئیں گے حتا یہاں تک کہ اس کی روشنی یعنی اس کی کی بینائی چلی جائے گی آنکھ کی روشنی اگر چلی گئی بینائی چلی گئی آنکھ کی تو دوسرے کی بھی آنکھ کی بینائی کو کیا کیا جائے گا ختم کیا جائے گا مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو مارا بھائی آنکھ تو سلامت ہے آنکھ نہیں پھٹی لیکن اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی تو اس مجرم کی آنخ، ایک آخ کی بینائی کو بھی اسی طرح ختم کیا جائے گا بھائی اب کس طرح ختم کریں بھائی کہ اس کی چہرے پر گیلی یعنی تر روئی رکھ دی جائے گی اور ایک آئینہ منگوایا جائے گا اسے گرم کیا جائے گا اور پھر اس آئینے کو اس کی آنکھ کے سامنے لے آئیں گے تو اس کی چمک سے اس کی آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو جائے گی بھائی ایک لمحہ لگے گا فوراً ختم ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھائی تو آنکھ کی بینائی تیز چمکدار چیز آنکھ کے سامنے ایک دم آ جائے بہت تیز تو آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں بھائی سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بھائی اس کی روشنی بہت تیز ہے خصوص خود دوپہر وغیرہ کے وقت آنکھ کی بینائی ایک دم ختم ہو سکتی ہے بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی وہ پھر سے اور دانت میں کے ہے بھائی دانت میں کیوں دانت بھی ہڈی ہے لیکن اس کے اندر قصاص ہے بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں دانت کے بدلے دان تو اس کا ذکر چونکہ قرآن میں آ گیا اس لیے دان ہڈی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں قصاص آ جائے گا باقی کسی ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہے وَفِي كُلِّ يُمْكِنُ فِيهَا کل الْقِصَاصِ یاد رکھیے زخم دو قسم پر ہیں کچھ وہ زخم ہے جن کو شجتن کہتے ہیں شجہ جو کتاب میں آ رہا ہے شجہ اور بعض زخم ہیں ان کو جراحتن کہتے ہیں بھائی یاد رکھیے شجتن وہ زخم ہے جو چہرے یا سر پر لگایا جائے بھائی سر اور چہرے پر جو زخم ہے اسے شجتن کہتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی زخم ہیں وہ جراحتن کہلاتے ہیں جراحہ سورت سمجھ میں آئی بھائی مانا سمجھ میں آیا شجتن کس کو کہتے ہیں وہ زخم جو ساری آ چہرے میں ہو گئی اور اس کے علاوہ باقی جگہ زخم اس کو کیا کہتے ہیں جراحتن تو کہتے ہیں وفیقل فی حل ماسلۃ خ اور ہر ایسے زخم کے اندر یعنی سر اور چہرے کے ہر ایسے زخم میں یم کن کی حل مماثلتوں جس میں مماثلت ممکن ہو یعنی جس میں برابری ہو ممکن ہو برابری ہو سکے اس میں القصاطو کیا ہے ہر ایسے زخم میں قصاص ہے ولا قسا سفی آزمین اور ہڈی میں خیساس نہیں ہے بھائی ہڈی کو کہتے ہیں بھائی کیونکہ وہاں پر برابری نہیں ہو سکتی کہ بالکل اسی کی طرح اس کی بھی ہڈی ٹوٹے بھائی تو ہڈ ولا خاص صفی آزمین ہڈی میں خیساس نہیں ہے اللہ فمی مگر دانت میں بھائی کیونکہ دانت کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بھائی ولے سفی ماں نفس ہو ہم نما او خطاً <خَطَعُن> بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ نفس کے اندر تو ہم نے چار پانچ قسمیں بتا دی بھائی کہ قتل آمد ہوگا کبھی شب ہے ہوگا کبھی خطا ہوگا کبھی جاری مجرا ہے خطا وغیرہ بھائی لیکن آزا کے اندر یہ تفصیل نہیں ہے آزا میں دو قسم کے جرم ہیں یا عمدن ہوگا یا خطان ہوگا بس یہاں شبھے عمد وغیرہ نہیں آزاد صرف کتنے قسم کا جرم ہے دو قسم پر یا پھر کیا ہوگا عمدن جس کے اندر برابری ہو سکے تو قصاص آئے گا برابری نہ ہو سکے تو قصاص نہیں اور خطان خطان ہو تو پھر تو قصاص نہیں آتا مالانا پھر تو مال ہی آیا کرتا ہے بھائی تفصیل آ جائے گی کس عوض میں کتنا مال آئے گا نا اگلا بات اسی بارے میں ہے وی. تو کہتے ہیں نفس اور نہیں ہے کم میں یا نفس کے علاوہ میں شب ہو آمدن شب آمد نہیں ہے نفس کے علاوہ میں یا نف سے کم کے اندر شبھ آمد نہیں ہے وہی نما ہوا آمدن اور خطاون وہ تو آمد یا خطا ہی ہے وہاں دو ہی صورتیں ہیں یا آمدن ہوگا یا قتن ہوگا بھائی قتل کے اندر کتنے ہم نے شبھے آمد بنایا تھا شبھ آمد وجہ یہ مانا نا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے آپ قتل کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو آلے قتل کے ذریعے قتل کرے گا یا کسی اور چیز کے ذریعے قتل کرے گا اب اتنا تو پتہ لگ کیا اس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے لیکن پتہ نہیں جان بوجھ کر اس کا ارادہ بھی قتل کا تھا یا ارادہ قتل کا نہیں تھا یہ پتہ لگ سکتا ہے ارادہ تو دل کی ایک بات ہے جسے اللہ تو جانتے ہیں اور کوئی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا تو لہذا مجبوراً وہاں ہمیں ہاں پھر کیا کرنا پڑا اسلحے کی قید لگانا پڑی اسلحے سے مارا ہے تو معلوم ہوا اس کا ارادہ ہی کس چیز کا تھا قتل کا تھا اب احساس آئے گا اگر اسلحے کے بجائے لاٹھی سے مارا ہے اب پتہ نہیں اس کا ارادہ قتل ہی کا تھا یا صرف پٹائی کر رہا تھا اور وہ مر گیا تو شب ہے آمد آیا ہمارا نام تو شبہ آ گیا اور اس کی وجہ سے پھر نہیں آیا کرتا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو وہاں پر قتل تو ہے ہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا ارادہ قتل کا ہے یا قتل کا نہیں تو وہاں میں مجبور ہے پھر کس کی قید لگانا پڑی وہاں قسمیں بنانا پڑی ایک عامد اور ایک شب ہاں اب کی کس چیز کے ذریعے مارا ہے اس سے پتہ لگ جائے گا اگر اسلحے سے مارا اب ہم کہیں گے معلوم ہو اس کا ارادہ ہی کیا تھا قتل کرنے کا لہذا اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر اس نے لاٹھی سے مارا ہے اب پتا نہیں شبہ آ گیا اس کا ارادہ قتل ہی کا تھا یا قتل کا اس پر کوئی مدعا نہیں ہے تو دل کی ایک بات ہے بھائی جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے مانا یہاں پر صرف کیا ہے عمد ہے یا خطا ہے بھائی وَلَا قِسَاسَ بَيْنَ الْرَجُلِ فِي مَا دونَ <النفس> اچھا بھائی یہ بات یاد رکھنا کہ عورت کی دیت مرد سے نصف ہے بل اجماع تقریبا تمام امت کا اس پر اجماع ہے مرد کو کسی نے غلطی سے قتل کیا تو سو اونٹ دینے پڑیں گے لیکن عورت کو کسی نے غلطی سے قتل کیا تو اس صورت میں بیت ہے پچاس ووٹ دینے پڑیں گے جس پر تقریباً ساری امت کا اجماع ہے ہاں قطل عبد ہو تو مرد کے بدلے بھی دوسرے کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے بھی دوسرے کو کیا کیا جائے گا قتل لیکن بات ہو رہی ہے بیت کی بھائی اگر غلطی سے قتل ہوا تو پھر اس سورت میں بیئت آتی تھی لیکن مرد کی دیت ہے سو اونٹ تو عورت کی کتنی ہے پچاس نسخ ہے بھائی نسفیت ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں ولا خاص ابین رجولی ول مر اتھی دونوں نفی اور خساس نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان نف کم کے اندر نق سے کم کے اندر کے ساتھ بھائی نفس میں تو کے ساتھ ہے آدمی نے عورت کو ختل کیا ہے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اسلحے کے لیے تو اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا قص... قتل کیا جائے گا تو نفس کے اندر تو کیساس ہے لیکن نف سے کم کے اندر کے ساتھ نہیں اس لیے کہ یاد رکھنا جو نقص سے کم ہے اعزا اضا کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے آزا کے ساتھ کس کا برتاؤ کیا جاتا ہے مال, مال, مال والا یعنی ان کو مال سمجھا جاتا ہے مال کی طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ ہے مال کی طرح سمجھ میں مال والا اور جب مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے تو ایک آدمی نے ایک عورت کا ہاتھ جوڑ سے کاٹ دیا بھائی آدمی نے آدمی کا ہاتھ جوڑ سے کاٹا تو اس کاٹنے والے کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے کیونکہ اس آدمی کے ہاتھ کی جتنی قیمت تھی مجرم کے ہاتھ کی بھی اتنی قیمت ہے یاد رکھو ایک ہاتھ کی قیمت ہے پچاس اونٹ دونوں ہاتھوں کی پھر وہی وہ سو اونٹ ہے وہاں تو جس مجرم کے ہاتھ کی کتنی وہ جس کے ہاتھ کو کاٹا گیا کتنی قیمت تھی اس ہاتھ کی بھائی غلطی سے کاٹا اپنے ساتھ میں نہیں آئے گا تو پچاس اونٹ اس کو دینے پڑیں گے اور کس کو دے گا جس کا ہاتھ کاٹا ہے اس کو دینے پڑیں گے بھائی پچاس اونٹ اب اگر کسی نے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا اور جان بوجھ کر کاٹا تو قصاص کے اندر اس آدمی کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا کیوں نہیں کاٹا جائے گا اس لیے کہ برابری نہیں ہے ہاتھ کی دیت نفس سے نصف ہوا کرتی ہے نفس کی کتنی دیت تھی سو اونٹ تو آدمی کے ہاتھ کی کتنی دیت ہوئی پچاس اونٹ اور عورت کی کل دیت کتنی ہے پچاس اونٹ تو اس کے ہاتھ کی کتنی ہوئی پچیس اونٹ ہوئی تو اب اگر عورت کا ہاتھ کاٹا ہے بدلے میں مرد کا بھی ہاتھ کاٹا جائے تو برابری ہوئی نہیں سمجھ میں آیا یہاں برابری عورت کے ہاتھ کی قیمت پچیس اونٹ اور مرد کے ہاتھ کی کتنی قیمت پچاس اونٹ تو برابری نہیں لہذا قصاص نہیں آئے گا بلکہ یہاں کیا دینا پڑے گا وہی دیت یعنی ارش دینا پڑے گا پچیس اونٹ تو کہتے ہیں ولا قیساس رجلی ول مر اما دونن نفسی اور قصاص نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان فیمن نفسی کس میں نف گم میں بھائی یعنی آزاد کے اندر یا یعنی نفس کے علاوہ میں ولا بین البدی اور اسی طرح نہیں ہے بھائی آزاد اور غلام کے درمیان بھائی ایک آدمی ہے اس نے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا غلام کا ہاتھ کاٹ دیا جان بوجھ کر کاٹا جوڑ سے کاٹا تو حساب کے طور پر اس آدمی کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا کیوں کیونکہ برابری نہیں برابری نہیں بھائی بھائی کیوں نہیں برابری کہتے ہیں اس لیے کہ اس آدمی کے ہاتھ یہ جو آزاد ہے اس کے ہاتھ کی قیمت تو کتنی ہے جارات پچاس جارات سونٹ جارات ہے. ہے اور غلام غلام کے ہاتھ کی بھائی غلام کی تو قیمتیں مختلف ہوا کرتی ہیں تو اس کے ہاتھ کی قیمت بھی مختلف تو برابری آئی برابری نہیں آئی لہذا یہاں نہیں کاٹا جائے ولا بین آب <الْعَبْدَيْن> اور اسی طرح دو غلاموں کے درمیان بھی قصاص نہیں ہے ایک غلام نے دوسرے غلام کے ہاتھ کو جوڑ سے کاٹا اور جان بوجھ کر کاٹا آزاد ہوتے تو کیا آتا قصاص لیکن یہاں دونوں کیا ہیں غلام تو قصاص نہیں آئے گا بھائی کیوں نہیں قصاص آئے گا یہ بھی غلام ہے وہ بھی غلام ہے کہتے ہیں بھائی برابری ہی نہیں ہے اس غلام کی قیمت الگ ہوگی اس غلام کی قیمت جب قیمت الگ ہے تو ہاتھوں کی قیمت بھی الگ الگ برابری نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی وہراف بین کا پھر اور قسع واجب ہے اطراف کا معنی ہے آزاد اورجب واجب ہے, ہے، فی الف کے اندر بین والکافر مسلمان اور کافر کے درمیان بھائی کافر مسلمان کا ہاتھ کاٹے یا مسلمان کافر کا ہاتھ کاٹے بھائی جوڑ سے کاٹا ہے جان بوجھ کر کاٹا ہے تو دوسرے کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جائے گا کاٹا جائے گا سورج سمجھ میں آ کیونکہ دونوں برابر ہیں عرش کے اندر بھائی عَلَيْهِ فلاد سائد کہتے ہیں یہ ہتھیلی سے لے کر کوہنی تک جو ہاتھ کا حصہ ہے یہ کلائی والا حصہ ماننا یہ کیا کہلاتا ہے کوہنی تک سائد کہلاتا ہے میں آیا تو یہ اگر کسی نے کسی کا نصف نصف سے کلائی سے کلائی کسی کا ہاتھ کاٹا تو اب آپ بتائیے قصاص آئے گا یا نہیں آئے گا نصف سائڈ سے کاٹا ہے کلائی کے درمیان سے کیوں نہیں آئے گا قصاص کیونکہ ہڈی آ گئی مارانا بیچ میں ہڈی توڑی ہے اس نے اور ہڈی کے اندر تو خیساس نہیں کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی اسی طرح آگے جائفا کا لفظ آ رہا ہے جائفا یاد رکھیے جائفا وہ زخم ہے سینے یا پیٹ یا کمر پر لگایا جائے جو اندر تک پہنچے جسم کے ایسا زخم لگایا سینے پر یا پیٹ پر یا کمر پر جو کہاں تک پہنچ گیا اندر تک خوب گہرا زخم لگایا اسے جائفا کہتے ہیں اسی طرح اگر گردن نے ایسا زخم لگایا جو اندر اس خوراک کی نالی تک پہنچتا ہے تو اس صورت کے یہ بھی کیا کہلاتا ہے جائفا سون ہے جو جاب تک پہنچ رہا ہے اندر پیٹ تک تو جائفہ کس زخم کو کہتے ہیں اندر تک پہنچے بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی تو دیکھیے کہتے ہیں ومن اور جس نے کاٹا کسی آدمی کے ہاتھ کو کوئی نسٹ کلائی سے او جا رہا ہو جا پتا یسے زخم لگایا زخمی کیا کون سا زخم لگایا بھائی جائفا زخم لگایا تو وہ اس سے ٹھیک ہو گیا جائفہ زخم لگایا تھا لیکن وہ کیا ہوا ٹھیک <تصفح> ہو گیا فلا قصاص خا تو اس پر قصاص نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کلائی سے ہاتھ کاٹا وہاں تو قصاص نہیں آئے گا کیونکہ وہاں ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر قصاص نہیں یہ <تصفح> جائفہ کے اندر قصاص کیوں نہیں ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کی جو جائفہ زخم ہے عموماً اس میں آدمی بچتا نہیں ایسا زخم لگا دیا کہ جو اندر تک پہنچا ہوا ہے اس میں عموماً آدمی بچتا نہیں بچتا نہیں اور یہ شخص ٹھیک ہو گیا اس میں جیسا زخم لگایا تھا بچتا تو نہیں آدمی لیکن یہ کیا ہوا ٹھیک ہو گیا بچ گیا آپ اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسا جائفہ دوسرے کو بھی لگائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے ہو سکتا ہے وہ تو اسے کیا ہو جائے مر ہی جائے پتہ بھی کوئی سورج سمجھ میں آگے اس لیے یہاں کے نہیں آئے ہاں اور سزا مال وغیرہ جو ہوگا وہ الگ بات ہے بات چل رہی ہے صرف کے ساتھ کی کسی نہیں آئے گا بھائی تو کہتے ہیں او جا رہا یا اسے زخم لگایا جافا بفا بری امینا وہ اسے ٹھیک ہو گیا فلا خلئی تو ہے صورت یہ ہے ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا جوڑ سے جوڑ سے. مثلاً اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جوڑ سے اب ہونا کیا چاہیے کہ مجرم کے ہاتھ کو بھی کہاں سے کاٹا جائے دائیں ہاتھ ہی کو کاٹا جائے گا اور کہاں سے کاٹا جائے گا جوڑ یاد رکھیے جو ہاتھ کاٹا ہے وہی ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا یہ نہیں کہ دایا اس کا کاٹا ہے تو اس کا بایاں کاٹ دو اب ہوا یہ کہ جس نے ہاتھ کاٹا تھا وہ ہاتھ تو صحیح تھا جو ہاتھ کاٹا ہے وہ کس قسم کا تھا ٹھیک ٹھاک ہاتھ تھا اور یہ جس نے ہاتھ کاٹا یعنی جو مجرم ہے اس کا ہاتھ شل ہے زیادہ حرکت اس میں ہے ہی نہیں پہلے سے بیماری اور مرض کی وجہ سے یہ ہاتھ ایسا ہو چکا ہے کہ یہ اس سے صحیح آدمی کی طرح کام نہیں لے سکتا بھائی شل ہے مالا نام یا مالا نام اس کی تین چار انگلیاں پہلے ہی کٹ چکی ہیں اس ہاتھ کی تو یہ عیب والا ہاتھ ہے اس کا تو صحیح ہاتھ کاٹا اور اس کا اگر کاٹا جائے تو کس قسم کا ہاتھ کٹے گا عیب والا ہاتھ کٹے گا تو اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی اب چونکہ برابری نہیں آ رہی لہذا وہ جو زخمی ہے اس کو اختیار دے دیں گے چاہے تو تم کیا کرو اس کا یہی عیب والا ہاتھ کاٹ دو اور چاہے تو پورے ہاتھ کی جو دیت بنتی ہے وہ دیت لے لو صورت سمجھ میں آ گئی اس بیچارے کا تو زیادہ نقصان ہوا ہے اگر اس کا حوالہ ہاتھ کاٹیں گے تو اس کا اتنا نقصان ہوا اس کا تو یہ ہاتھ پہلے ہی صحیح طرح کام نہیں کرتا تو برابری نہیں آ رہی لہٰذا آپ اس کو اختیار دے دیں گے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے کہ وہ کیا کرے چاہے تو یہی ہاتھ کٹ, کٹوا دے اس کا بھی اسی پر راضی ہو جائے اور چاہے تو کیا کرے ہاتھ چھوڑ دے اور پورے ہاتھ کے جو دیت اور جو ارش آتا ہے وہ کیا کر لے لے لے بھائی دیت کس کو کہتے تھے میں نے کیا بتلایا نف کے اندر جو مال بدل آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے دیت اور نف سے کم کے اندر جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے ارش بھائی لیکن نف کبھی ارش کو بھی دیت کہہ دیتے ہیں مجازن بھائی تو کہتے ہیں وہ ایزاقان ید المکتو صحیح حت انجب مکتو کا ہاتھ جو ہے وہ صحیح تھا وہت اللہ اور کاتیہ یعنی کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہے یعنی اس میں زیادہ حرکت نہیں بالکل شل نہیں والا یاد رکھنا بالکل شل ہے اس کا دن ہاتھ چھ تو قساس آئے گا نہیں یہ ہاتھ اس کا پہلی بیکار ہے قحصاص تو کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں تو شر سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ وہ لیتا ہو کچھ نہ کچھ اس میں حرکت ہو گئی تو کہتے ہیں يَدُ شر جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اگر وہ ہاتھ اس کا جو ہے صحیح تھا وید القات اور کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہے او ناخصل یا اس کی انگلیاں ناقص ہیں یعنی کم ہیں پہلے کیا ہو چکی ہیں کٹ چکیاں یا ہے نہیں سر سے چند ایک دو انگلیاں ہیں ہاتھ میں پھل مقصور یعنی جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو اختیار ہے چاہے تو دے یہی ہے والے ہاتھ کو ولا شی اللہ اور اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ بھائی وہ انشا قدل ارش کا اور اگر چاہے تو کیا کرے عرش لے لے پورا بھائی یعنی پورا زمان لے لے پورا تاوان لے لے وہ منشجارا جولان تما بے نہ کر ہی بے صورت مسئلہ یہ سر اور چہرے کا زخم جو ہے سر اور چہرے کا زخم اس سے انسان کا حسن ختم ہو جاتا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی اب یہاں پر ایک آدمی نے دوسرے کو زخم لگایا اور زخم بھی کیسا لگایا کہ سر کے ایک طرف سے شروع ہوتا ہے دوسری طرف وہ زخم پہنچتا ہے زخم کہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک طرح سے یعنی دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور بائیں طرف وہ زخم پہنچ رہا ہے وہ اتنا بڑا لمبا زخم لگا دیا اور اب اتنا ہی زخم اگر وہ مجرم کو لگایا جائے قصاص آ رہا ہے لیکن اس کو اتنا ہی زخم لگایا جائے اتنا ہی لمبا چوڑا زخم تو وہ اس کے سر کے دونوں جانب نہیں پہنچتا معلوم ہوا مجرم کا سر بڑا ہے دوسرے کا سر ذرا چھوٹا تھا اور مجرم کا سر بڑا ہے اب اس کو جو زخم لگایا وہ تو سر کے دونوں جانب ہے اس میں تو بہت زیادہ عیب ہے مولانا ایک جانب ہوتا تو تھوڑا عیب تھا دونوں جانب زخم پہنچ رہے تو عیب زیادہ اور اس کو اگر یہ جو مجرم ہے اس کے سر پر اسی طرح وہی زخم لگایا جائے اس کا سر بڑا ہے تو دوسری طرف وہ زخم نہیں پہنچتا تو اس گویا تقریباً ایک ہی جانب اس کی زخم والی بن جاتی ہے والی ہو جاتی ہے دوسری طرف وہ نشان نہیں پہنچتا اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی پھر وہی اختیار دے دیں گے اسے چاہے تو کیا کرو اتنا ہی زخم لگا دو جس طرف سے شروع کرنا چاہو شروع کر دو دوسری طرف جہاں تک پہنچتا ہے اتنا لگا دو بس بھائی اسی کے برابر لگا اس سے زیادہ نہیں لگا تو چاہے تو اتنا زخم لگا دو اور چاہے تو کیا کرو پورا آرش لے لو صورت سمجھ میں آگئی؟ جی تو کہتے ہیں وہ من شد جا اور جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو اور شد کس کو کہتے تھے بھائی سر چہرے کے زخمی نہیں مراد سر ہے سر پہ زخم لگایا فستا اب شدو ماں بہنا کر نہیں بستی کا مانا ہے گھیر لینا بس گھیر لیا اس زخم نے ماں بئی نہ کر اس کے سر کی دونوں جانبوں کو کر اصل میں کیا تھا تثنیہ ہے کر نہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کر ہی رہ گیا کرن اصل میں کہتے ہیں سنگ کو سنگھ سمجھ میں آیا بھائی سنگھ جانور کا جو سنگھ ہے اور سنگھ جیسے سر کے دو اطراف میں ہوتے ہیں تو سر کی طرف کو بھی کیا کہہ دیا کرتے ہیں کرم کہہ دیتے ہیں بھائی تو لہذا تو کہتے ہیں فستا آبش تم آبئی نہ کر تو گھیر لیا سر کے زخم نے سر کی دونوں جانبوں کو وہی اللہ تصو مابین خر نئی شاج اور یہ نہیں گھیرتا اس کے ما ب... کس کو مابین خر نئی شاج شاج وہ جس نے شجا لگایا سر کا زخم لگایا آگے آ رہا ہے مشجوج جس کو سر کا زخم لگایا گیا یہ سولا تصبی اللہ تعیب اور یہ گھیرتا نہیں ہے ماں بین کر جی زخم لگانے والے کے سر کی دونوں جانبوں کو اس کے درمیان جو سارا حصہ ہے اس کو یہ نہیں گھیرتا یعنی اس کو اگر اتنا ہی زخم لگایا جائے تو اس کو نہیں گھیرتا تو اب دیکھو جو جس کے سر پہ زخم لگایا دونوں طرف پہنچا وہ تو بڑا عیت پیدا ہو گیا اس میں اور جو جس کو جس سے اگر بدلہ اسی طریقے پر لیا جائے تو اس کے سر میں اتنا عیب نہیں آتا تو برابری نہیں تو کہتے ہیں پھل مسجود تو جس کو زخم لگایا گیا ہے اس کو اختیار ہے ان شاء سبھی مقداری شجتی ہی چاہے تو وہ خاص لے لے اپنے سر کے زخم کی مقدار یعنی کہ اتنا ہی زخم لگا دے یکانب ابتدا کرے جس جانب سے بھی وہ چاہے دونوں جانبین میں سے دائیں طرف یا بائیں طرف جس طرف سے بھی چاہتا ہے ابتدا کر دے اور اتنا زخم لگا دے جہاں تک بھی وہ پہنچتا ہے اسی کے برابر بھائی وہ ان شاہدل ارش کا اور چاہے تو عرش لے لے کامل طور پر یعنی پورا کا پورا ارش لے لے ولاسا سفلسان زبان کے اندر خاص نہیں ہے ایک آدمی نے دوسرے کی زبان کاٹی اب اس جس کی زبان کاٹی گئی ہے یہ دوسرے سے خاص نہیں لے سکتا کیوں کہتے ہیں کہ برابری نہیں ہو سکتی بھائی زبان میں دیکھو زبان اس وقت منہ میں ہے سکڑی ہوئی ہے چھوٹی آپ زبان باہر نکالیں بھائی کتنی لمبی ہو گئی زبان تو زبان کبھی سکڑتی ہے اور کبھی پھیلتی تو اس میں برابری نہیں ہو سکتی بول تو کہتے ہیں ولا قصاص لسان کے اندر قصاص نہیں ہے ولا قکر زکر میں بھی نہیں ہے ہمارا نام اس میں بھی یہ علت ہے اللہ این تعالحا شا مگر یہ کہ حاشق کو کاٹ دے زکر کے اگلے حصے کو کاٹ دے تو اس صورت میں قصاص آئے گا کیونکہ مقام معلوم ہے برابری ہو سکتی ہے عزت اللہ القاتل اولیا المقطلی جب سلح کر لی قاتل نے مقتول کے اولیا کے ساتھ اعلی مال کسی مال پر قصاص تو قصاص کیا ہو جائے گا ساقب ہو جائے گا ایک دفعہ صلح کر لی مالانا بس کے ساتھ کیا ہو گیا ساقب ہو گیا اب دوبارہ نہیں آئے گا وہ وجب المال اور مال واجب ہو جائے گا قلیلن کانا اوکت چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو زیادہ ہو تو یہاں دیکھیے سلح ساروں نے کی ہے اگلے مسئلے میں بتلائیں گے کہ اگر ایک سلح کر لیتا ہے یا کوئی ایک کیا کر لیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس مسئلے میں تو کیا تھا مقتول کے سارے اولیاء نے کیا کر لی سلح صبح سفا ختم اور وہ جو مال جس پر سلاح ہوئی ہے وہ واجب ہو گیا وہ اب دینا پڑے گا قاتل کو بھائی لیکن آگے بتائیں گے اگر مقتول کے اولیاء میں سے مثلا ایک آدمی کو کیا کیا کسی نے قتل کر دیا اس کے چار بیٹے ہیں ان چار میں سے کیا, کیا, کیا ایک نے معاف کر دیا یا اپنے حصے پر سلاح کر لی بھائی ساروں کی طرف سے تو وہ صلاح نہیں کر سکتا ساروں کی تو رضامندی ضروری ہے وہ صرف کیا کر رہا ہے ایک آدمی صلح کر رہا ہے یا ایک آدمی معاف کر رہا ہے بس مولانا ایک بھی معاف کر دے ان میں سے تو ساتھ کیا ہو جائے گا سخت یا ایک بھی صلح کر لے کچھ مال لے لے تو کساس خود بخود کیا ہو جائے گا سخت اس لیے کہ قسط میں تقسیم نہیں تجزی نہیں ہو سکتی کہ کچھ کے ہو کچھ کے لیے قصاص نہ ہو اور کچھ کے لیے قصاص ہو یا باد قصاص ساتھ لیا جائے اور باد کے کو آمد. چھوڑ دیا جائے یہ ہو سکتا ہے بھائی کچھ قساس لے لیں کچھ نہ لیں قساس میں تقسیم حصے نہیں ہو سکتے قساس میں تو ہلاک کیا جائے گا اس شخص کو روح نکلے گی اور تقسیم نہیں ہو سکتی کچھ روح نکلے اور کچھ روح نہ نکلے بھائی تو جب ایک نے معاف کر دیا یا ایک نے اپنے حصے پر سلا کر لی تو باقیوں سے بھی قیساس یا باقیوں کا حق بھی قساس کے اندر ختم قساس ختم ہو جائے گا اب ایک نے تو کیا کر دیا معاف کر دیا یا ایک نے تو اپنے حصے کے عوض کیا لے لیا صلح کر کے مال لے لیا ایک کیا کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے یا کسی مال پر صلح کر لیتا ہے تو باقیوں نے تو معاف نہیں کیا باقیوں نے تو مال پر صلح نہیں کی تو ان دیت میں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا اب بھائی ایک جان کے بس کی کتنی قیمت ہے بھائی سو اور یہ کل کتنے تھے اولیاء مختول چار چار میں سے ایک نے معاف کر دیا یا اپنے حصے کے کچھ مال لے لیا تو باقی تین رہ گئے تو ایک جان کی قیمت ہے سوٹ آپ نصاب تو نہیں لے سکتے لیکن چار آدمی تھے اور تو دیت کے چار حصے کریں گے بھائی کتنے حصے کیا کر چکا معاف کر چکا ہے یا کچھ مار لے چکا ہے باقی کتنے حصے رہ گئے یعنی پچہتر دے دیے جائیں گے سورج سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں فن ہافا احد الشور کا امین پس اگر معاف کر دیا شریکوں میں سے کسی ایک نے جی خون میں سے یعنی معاف کریے خون میں سے کچھ بھی شریکوں میں سے کسی ایک نے او صالح من نصیبه یا سلاح کر لی تو باقیوں کا حق بھی ساقص ہو جائے گا قیساس میں وقان الحم نصیب مینت دیتی اور ان کے لیے ان کا حصہ ہوگا دیت میں سے سورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی یہ ہے بھائی کئی آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا تو اب کیا, کیا جائے بھائی تو یاد رکھیے ان جتنے قتل میں شریک تھے ان ساروں کو بدلے میں قتل کیا جائے گا بھائی سارے کیا تھے قتل میں لہذا ان سب کو بھی قتل کیا جائے گا ہز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صنع کے سات آدمیوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب ساتوں کے ساتھوں کو کیا کروایا قتل کروایا کہ ساتھ کے اندر بھائی اور فرمایا اگر سارے صنع والے کے بھی اس قتل کے اندر شریک ہوتے ہیں, میں ساروں کو کیا کر دیتا قتل کروا دیتا. دیتا تو کہتے ہیں وہ عیدا قطلہ جب قتل کیا کسی جماعت نے واحد کسی ایک آدمی کو دن جان بوجھ کر جمع ہمت کے ساتھ لیا جائے گا ان سب سے وہ عیدا قطلہ واحد ان اس کا آپ کریں مارا نا پہلے قاتل کئی تھے مقتول ایک تھا اب قاتل ایک ہے اور ایک آدمی کئی آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ عیدا قتل جماعت قتل یہ ایک آدمی نے کسی جماعت کو پوری کو پوری جماعت کو قتل کیا فہد ذرا اولیا تو مقتولین کے جو اولیا ہیں وہ حاضر ہوئے تو اس قاتل کو قتل کیا جائے گا ان کی پوری جماعت کے لیے بدلے میں اس کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا غیر اور ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے علاوہ یعنی اس کو بھی قتل کیا بس اور کچھ نہیں بھائی فَإن واحدٌ اچھا بھائی اس نے تو پانچ چھ کو قتل کیا تھا ان میں سے ایک کے اولیاء آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے خصاص ہمیں دلوایا جائے اور قصاص دلوایا گیا ثابت ہو گیا اور اس کو بھی کیا کر دیا گیا قصاص میں قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا اب باقی بعد میں پہنچے کہ بھائی ہمارا بھی تو حق تھا ہمارے لیے بھی قصاص ہونا چاہیے تھا تو کہتے ہیں بھائی وہ شخص کی ایک ہی جان کی جان جا چکی اب باقیوں کا حق کیا ہو گیا ساخت ہو گیا اب یہ نہیں کہ وہ کہیں ہمیں دیے دلوائے سمجھ میں آئی تو. تو یہ معنی ہے. تو اگر ان مقتول کی مقتولین کی اولیاء میں سے کوئی ایک حاضر ہوا تو اس کے لئے اس کو قتل کیا جائے گا و اور باقیوں کا حق کیا ہو جائے گا ثاقب ہو جائے گا وما و ایک آدمی تھا اس نے دوسرے آدمی کو قتل کیا اور اس پر قحساس آیا مولانا لیکن ابھی اس سے قحساس نہیں لیا گیا تھا کہ پہلے یہ مر گیا خود بخود کیا ہوا یہ قاتل پہلے ہی مر گیا کہتے ہیں بس مولانا قساس ساخت کیونکہ اب محل ہی نہ رہا اب کس سے قحصاف لیا جائے گا بھائی قاتل خود ہی کیا, کیا ہے قاتل خود ہی مر چکا تو کہتے ہیں وہ ہل کے ساتھ اور وہ جس پر کے ساتھ ثابت ہو گیا, گیا سے ہو جائے گا قطار جلان یا دا راجل صورت یہ بہن قتل کے مسئلے میں تو آپ نے پڑھا جتنے آدمی بھی مل کر ایک آدمی کو قتل کریں ان ساروں کو کیا, کیا جائے گا قتل لیکن اگر دو یا تین آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا تینوں نے مل کر ایک تلوار پکڑی ہاتھ کے ساتھ اور مل کر کیا کیا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا تو اب کیا کیا جائے گا کیا آپ بدلے میں ان تینوں کے ہاتھ کو بھی کاٹا جائے گا کہتے ہیں نہیں تینوں کے ہاتھ کو اس لیے کہ ادھر کٹا ہے ایک ہاتھ اور ادھر کتنے ہاتھ پھر کٹ جائیں گے تین ہاتھ اور ہاتھ تو ہے کہ ہاتھ اور کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس کا جو ہاتھ کٹا اس کی قیمت کتنی تھی پچاس اونٹ اور ان کے تین ہاتھ کٹیں گے ان کی کتنی قیمت ہوگی ڈیڑھ سو اونٹ بھائی تو برابری آئی برابری نہیں آئے گی لہذا یہاں پر اب دیت آ جائے گی تینوں پر کو مل کر ہاتھ کی دیت دینا پڑے گی اور ہاتھ کی دیت کتنی ہے پچاس تو تینوں مل کر بھائی ہر ایک پر پچاس اونٹوں کا سلوس سلوس آ جائے گا اور اگر دو سے کاٹنے والے تو کتنا آ جائے گا پچیس پچیس اونٹ یعنی نصف دیت آ جائے گی ہاتھ کی رجا راحدین اور جب کاٹا دو آدمیوں نے کسی ایک آدمی کا فلاں واحد مِّنْ تو ان میں سے ہر ایک پر قسط نہیں ہے وال نسفی اور ان دونوں پر نسفیت ہے بھائی دیت تو انسان کی کتنی ہے سو تو ہاتھ کی کتنی قیمت ہے نسف دیت تو دونوں پر کتنی آ جائے گی نسف یعنی پچاس کو آ جائیں گے اور پچیس پچیس دونوں پر وطا فل نسفی ایک آدمی نے دو آدمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے بھائی دائیں ہاتھ کاٹ دیے ایک آدمی نے ایک کا بھی دیا ہاتھ کاٹا دوسرے کا بھی تو مجرم نے دو آدمیوں کے ہاتھ کاٹے اور دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹے ہیں اب کیا کیا جائے گا کیا اس کا ایک ہاتھ دایاں کاٹ دیا جائے کافی ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مال ہے آزاد ہیں اور آزاد کے ساتھ کس چیز کا برتاؤ کیا جاتا ہے مال والا تو اس نے کتنے ہاتھ کاٹے دو ہاتھ اور ہر ایک کی قیمت نصف دیت ہے یعنی پچاس اونٹ تو لہذا اب یوں کیا جائے گا دونوں حاضر ہو گئے جو جن کے ہاتھ کاٹے گئے وہ دونوں آئے کیا کہ ہمیں خاص دلایا جائے اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو اس کا دایا ہاتھ کاٹ دیں گے دایاں ہاتھ کاٹ دیا یہ تو ایک کا بدلہ بن گیا اور ابھی ایک کا باقی ہے تو اس کو نسفیت یعنی پچاس اونٹ بھی دینے پڑیں گے اور قصاص لیتے وقت دونوں جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے وہ دونوں حاضر تھے یا ایک حاضر تھا دونوں حاضر تھے تو قصاص میں دونوں کا حصہ آ گیا تو اب جو نسفیت یعنی پچاس اونٹ لیے جائیں گے اس میں بھی دونوں کا حصہ آ جائے گا پچیس اونٹ ایک کو دے دیں گے پچیس لیکن آگے بتائیں گے اگر اس کا براک ہوا ایک آدمی نے دو آدمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹے تھے اور قصاص کے وقت صرف ایک آیا ایک نے آ کہا اس نے میرا دائیں ہاتھ کاٹا ہے اس کا بھی دایا ہاتھ کاٹا جائے ثابت ہو گیا گواہوں کے ذریعے اور اس ایک کے لیے اس کے دائیں ہاتھ کو کیا کر دیا گیا کاٹ دیا گیا تو اس ایک نے اپنا حصہ پورا وصول کر لیا بعد میں وہ دوسرا آیا اس نے کہا میرا بھی ہاتھ کاٹا اس نے دائیں ہاتھ تو آپ اس کا تو دائیں ہاتھ پہلے کاٹ چکا ہے اب تو کیا لیا جائے گا یہ جائے گی کیونکہ ہاتھ کی قیمت کتنی ہے اور دیت اب ساری کی ساری دوسرے آدمی کی ہوگی کیونکہ پہلا اپنا حصہ کیا کر چکا لے چکا اپنا بدلا لے چکا ہے اور سورج سمجھ میں آ گئی جی تو کہتے ہیں وہ فتح واحد یمی نئے اگر کاٹا کسی ایک آدمی نے یمی اصل میں کیا تھا یمی نئی رجولینی دو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اگر کاٹا کسی ایک آدمی نے دو آدمیوں کے دونوں دو دائیں ہاتھ کاٹ دیے ہزار آپس دونوں حاضر ہوئے فل ما فتہ بس ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کاٹیں اس کے ہاتھ کو ویا خود مین ہوں نسبت دیتی اور دونوں لے لیں اس سے نسف دیت کو یکت سیما نیا اور اسے تقسیم کر لیں آدھا آدھا دونوں کے لیے جائز ہے کہ کیا کریں ہاں جی کہ ہاتھ بھی کاٹیں اور نصف دیت بھی لے لیں فَإن واحد من هما اگر دونوں میں سے کوئی ایک حاضر ہوا فقطع يده اس نے کا ہاتھ کاٹ دیا تو ایک نے اپنا بدلہ لے لیا فل آ کر تو دوسرے کے لیے اس پر کتنی آئے گی الْقَوَدُ ایک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے فلا شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا تھا بھائی کیا کیا اقرار کیا مولانا اقرار بھائی غلام مال کا اقرار کرے وہ تو معتبر نہیں کیونکہ غلام پر جو مال آئے گا دراصل وہ کس پر آ جاتا ہے آقا پر تو غلام مال کا اقرار کرے اس کا اعتبار آقا کے حق میں نہیں ہے ہمارا تو آقا پر وہ مال واجب نہیں ہوگا ہاں اس غلام کو آزادی کے بعد اس کے حق میں معتبر ہے اگر یہ غلام آزاد ہو گیا کبھی تو پھر اس کو جو اس نے اقرار کیا تھا وہ مال دینا پڑے گا کیونکہ اس نے خود اپنے منہ سے کہہ کیا تھا اقرار کیا تھا تو اس کی آزادی کا انتظار کیا جائے گا لیکن اگر کوئی غلام اقرار کرتا ہے قتل عمد کا اب آزادی کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کیا لے لیا جائے گا فوراً احساس بھائی ساس اگر مقتول کے اولیاء چاہتے ہیں تو اسے سے فوراً احساس لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عیدا اقرال قتل جب اقرار کر لے کو غلام کی قتل احمد کا جان بوجھ کر قتل کا اقرار کر لے لذمہ تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا پیسا کا کیا معنی میں نے بتایا تھا تو اس پر قسط لازم ہو جائے گا سمجھ ہے کیونکہ اس کا نقصان صرف اس کی اپنی جان کو ہے وہی اس کی اپنی جان جا رہی ہے تو لہٰذا اس کا اقرار معتبر ہے وَمَنْ رما رجولن آمدن سورج مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو تیر مارا تیر بھائی آلہ قتل ہے تو دوسرے کو تیر مارا وہ تیر اس شخص کو لگا اور اتنی طاقت سے اس نے تیر مارا تھا کہ اس دوسرے کے جسم سے آر پار نکل گیا اور پیچھے کھڑے ہوئے ایک اور آدمی کو لگا اور وہ بھی مر گیا دو آدمی مر گئے مہارانا ایک چیز کی وجہ سے سورج سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی آپ اس آدمی پر احساس بھی آیا اور اس کو پوری جیت بھی دینا پڑے گی ساس کیوں آیا اور دیت کیوں آئی کہتے ہیں اس لیے کہ پہلا آدمی جو مرا تیر سے وہ قتل عمد ہے اور قتل عمد میں کیا آتا ہے سو اس پہلے کی وجہ سے پیساس اور ثانی جو مرا وہ غلطی سے مارا, مارا قتل خطا ہے اور قتل خطا میں کیا آیا کرتی ہے مارا مارا مارا دیت, مارا دیت آیا کرتی ہے تو دیت بھی اس کو پوری دینا پڑے گی پیساس بھی ہوگا اور پوری صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ من رما رج الن ہمدن اور جس نے تیر مارا کسی آدمی کو جان بوجھ کر پناہ پازا سہ مین آ خرا پس نکل گیا تیر سہ تیر کو کہتے ہیں پس تیر جو ہے نکل گیا مین ہوں اس شخص سے الا آ خرا دوسرے کی طرح پما تا پس دونوں مر گئے اول تو اس پر خاص واجب ہے پہلے شخص کے लिए کیونکہ وہ کیا تھا قتل حمد تھا और دوسرے کے लिए کیا واجب ہے دیت واجب ہے اس کی عاقلہ پر یعنی اس کے قوم والوں پر کیونکہ دوسرا کیا ہے قتل قتل خطا ہے مولانا چلیے بس مولانا ہضا المارا اللہ القلا